اور یہودی اور نسران بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہ پر عذاب فرماتا ہے بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقت سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت اسمانوں ہے اورزم اور اس کے درمان کی اور اسی کی طرف پیرنا ہے